امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہ البلاغہ حضرت ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں عذاب خدا سے دو چیزیں سے امان تھیں ایک ان میں سے اٹھ گئی مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رہو وہ امان جو اٹھا لی گئی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور وہ امان جو باقی رہ گئی ہے وہ توبہ و استغفار ہے جیسا کہ اللہ سبانہ نے ارشاد فرمایا اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک تم ان میں موجود ہو اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں اتارے گا جبکہ یہ لوگ توبہ و استغفار کر رہے ہوں گے